صرحمن الرحمہ الحمد اللہ وحمد وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاکمۃ الرباشہ واٹسپ گروپ الم ایم نور وباشاہ اور باقی تمام سامعین واٹسپ گروپ سے ہمارا سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے موجود گاؤں کی تشیہات مختصر تو دیہات میں ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے اور خمسہ میں ہمارا درس نمبر اٹھارہ ہے اور مجموعی طور پر دعوت کا درخت نمبر اکیانوے ہے نائنٹی ون ہاں جی مجموعی شروع سے دعوت آج شریف کا درخت نمبر نائنٹی ون اور دعوت اوراد خمسہ کا درخت نمبر اٹھارہ اس میں ہماری سلسلہ بہا جو ہے لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریق لہ لہ الملک و لہم یوں و یمیت واحد اللّہ یموت یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بیل خیر اس کے بعد یہ مختصر جملہ ہے بیدہ خیر اس مختصر جملے کا آج ہم توجہ جی دے دیں گے آج گرامی تو یہ عربی زبان مجھے ہی یت ہاتھ کے معنی میں ہے آن جی بی دہی یعنی ہو ضمیر ہے بی ہی اس پاک ذات کے دست سے قدرت میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہمارے طرف یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہری ہاتھ رکھتا ہو ہاں جی اللہ کے بارے میں جہاں لفظ یت اور ہوتا ہے تو اس کی قدرت کے معنی میں لیتے ہیں ہاں جی طبیعت ہی اس کے دست قدرت میں ہاں جی و خیر ہے تو یت کے معنی ہاتھ کے معنی میں ہی ضمیر اس کے معنی میں اس ذات کے دست قدرت میں الخیر و الخیر خیر ہے تو خیر کا معنی جو ہے ہاتھ دست کے معنیٰ کے معنی ہاتھ ہوا خیر کا معنی لغت والوں نے لکھا یہ لفظ خیر اس کی جمع اخیار آتا ہے خیور بھی آتا ہے اس کا معنی جو ہے فائدہ نفع بلائی مال و دولت اور خیرات کے معنی جو ہے پیداوار نعمتیں فیض منافع یہ سارے معنی کتاب کام صلی القامی کتاب میں یہ سارے معنی لکھا ہے تو خیر کا معنی جو ہے فائدہ نفع بلائی مال و دولت ہاں جی تو بیت ہلخیر تو قرآن پاغ میں بھی آیا ہے اور الخیر جو ہے زد و شر بھی آیا ہے شر کے مقابلے میں شر وہ تمام چیزیں جو انسان کو کسی بھی زاویے سے نقصان دے ہو اس کو شر بولتے ہیں خیر وہ تمام چیزیں جو کسی زاویے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہو مفید ہو وہ بلائی رکھتا ہو ہاں جی تو اس کو خیر سے تعمیر کیا مال کو بھی خیر اسی وجہ سے کہا ہے تو انسان کے لیے زندگی میں فائدہ مند مفید ہے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں اس نے قرآن پاک میں خیر جو ہے مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ مبارک ان طرح کا خیراً جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کی بار اگر اس نے کوئی خیر چھوڑا ہو تو یہاں خیر سے مراد اے مالن علومان مفسرین ترجمہ لکھا ہے تو یہاں خیر میں معنی مال ہے تو خیر یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہیں ہر قسم کے فائدے پہنچانا نغا پہنچانا بلائی پہنچانا مال و دولت عطا کرنا وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے فلاح کے لیے کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے ضرورت ہے ان تمام چیزوں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں اور خیر جو ہے کبھی اخیر کے معنی میں آتا ہے اس میں تفضیل بنتا اس رب میں پھر تو اس میں اب یہ معنی بن جائے گا کہ یہ ہر چیز سے بہتر پھر جس کی ولائی اور اچھائی سب سے زیادہ ہو اس چیز کے لیے بھی خیر کا لبا استعمال ہوتا ہے یعنی جیسے محمد والیون خیر البشر یعنی کیا تمام انسانوں سے سب سے زیادہ بہتر کے معنی میں ہے سب سے زیادہ اعلی و ارفا مقام و منزلت کے معنیٰ رہنے کے معنی میں ہے تو خیر میں عربی زبان میں سادہ عبارت ہوتا تو الخیر و بید ہی ہونا چاہی تھا۔ خیر اللہ کے دست قدرت میں ہے لیکن یہ بی اس کو جار مجرور بولتے ہیں الخیر پر مقدم ہونے سے اس میں انحصار کمانا پیدا ہو جاتا ہے تو عربی ادب کے قوانین میں سے کہ تقدیم ما حق و تاخیر فد الحسن ہاں جی ایک چیز جو بعد میں ہونا چاہیتا ہے پہلے ذکر کریں گے تو اس سے معنیٰ میں انحصار کا معنیٰ پایا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے یعنی بے جھیل خیر تمام خیرات ہاں جی جنس خیر اور تمام خیرات فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت اور قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اور اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں تمام خیرات اس کے ہاتھ میں لہذا وہ کسی کو خیر دے دیں تو پہنچے گا نہیں روکیں گے تو کسی کو نہیں پہنچ پائیں گے تمام خیرات جو ہے ہر زاویے سے جو جس, جس چیز کو خیر کہا جا سکتا ہے ہر وہ جو بشر کے لیے فائدہ مند ہے نفع بخش ہے اس میں اس کی ہے ہاں جی اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کو دینا چاہیں گے دے دیں گے نہیں دینا چاہیں نہیں دیں گے وہ روکنا چاہیں روک دیں گے دینا چاہیں دے دیں گے وہ پورا دینا چاہیں پورا دے دی دیں گے دیتے دیتے بیچ میں روکنا چاہیں بندے کے نا دیکھ کر روک سکتے ہیں تو بیا دہل خیر تمام خیرات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ دعائیں جو ہماری دعا کے پیر گراخ کا حصہ ہے اور یہیں قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے چرانجے قرآن پاک صلی اللہ عالیہ عمران اے نمبر 36 میں ہاں جی اللہ کے پیارے نبی کے زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب محاطہ فرماتے ہیں اے اللہ تو وہ پاک ذات ہے کہ بی کل خیرو تمام خیرات اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہیں ان نکال لاکھ الشین کا بے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والے ذات ہے تو یہاں پر بیعت کل خیر بولتے ہیں بیت ہل خیر بولو بیت کل خیر اس میں بھی چار مجرور مقدم ہے ہاں جی الا الخیر بعد میں ہو گیا تو ادھر بھی وہی انحصار کمانا پایا جاتا ہے کہ تمام خیرات اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہیں یقینی بات ہے جب بندہ تمام خیرات جب اللہ تعالیٰ کے اس کو اس بات پر ایمان ہوگا کہ ہر خیر میرا اللہ کے دس قدرت میں وہ دینا چاہیں تو دے دیں گے نہیں دینا چاہیں تو نہیں دیں گے وہ جس سے راضی ہوگا اس کو دے دیں گے جس سے ناراض ہوگا اس سے روک دیں گے تو بندہ پھر یقینی بات ہے اسی کے دروازے ہی کھٹ ڈالتا رہے گا جس کے دروازے سے کچھ ملتا ہے اس کے دروازے کو کھٹ ڈالتا رہے گا اس میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتا جین نامی ہماری یہ دعائیں جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا ہے اپنی حاجتوں کی ہاں جی اللہ سے درگاہ میں دس ویں دعا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عظمت بھی ذکر ہو رہا ہے ان دعاؤں میں اور ساتھ ہی جو ہے یہ تمام دعائیں ہمارا عقیدہ بھی ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بیت دہیل خیر بےعت خیر تمام خیرات اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں تمام خیرات کا سر چشمہ تمام بلائیوں کا سرچسمہ تمام فائدہ مند چیزوں کا جو بشر کے زندگی کے سرچسمہ تمام مال و دولت کا سرچسمہ اللہ جس کو دینا چاہیں اس کے ملے کے وہ نہیں دینا چاہیں تو دنیا, دنیا ایک طرح ہو جائیں کسی کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا بھی کسی کے میں ڈال کے اس کو بھر سکتا ہے اس لیے قرآن پاک میں جو ہے فرمایا خیر اے اللہ تمام خیرات دست قدرت میں اور قرآن پاک میں جو ہے تمام خیرات اللہ کے دست سے قدرت میں ہونے پر متعدد آیات موجود ہیں تو کہیں جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیر الوارثین اللہ بہترین وارث ہے کہیں فرمایا خیر الراضقین اللہ بہترین رزق دینے والا ہے کہیں فرمایا خیر الفاتین بہترین جو ہے خیرات کے دروازے کھولنے والے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے دروازے کھولنے والے ہر خیر کا دروازہ کامیابی کا دروازہ کھولنے والے ہاں جی اللہ نے خود کے لیر الفاتحین کا کہیں اللہ نے خود کے لیر الناصرین فرمائے بہترین مدد کرنے والے ٹین ٹیم پہ جہاں انسان ہر چیز سے نامید ہو جاتا ہے وہاں اس کی مدد کو پہنچنے والے ہاں جیسے رائم علیہ السلام کو آگ بھی پھنگنا نمرود کی آگ سے آپ کون بچا سکتا ہیں جنہوں نے بچانا تھا سب نے پھینک دیا ہاں جی قوم کا نے مل کر لے وہ اللہ ہے جو خیر الناصرین ہے ہاں جی وہی جو ہے مدد کو پہنچتا ہے اور اس اللہ نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم آگ کے بیچ میں آرام سے بیٹھا اس کے جسم کا ایک بال تک نہیں جلا آگ جسم کے کپڑے کا ایک کونا تک کو آگ نہیں لگا آگ نہیں شو سکا تو یہ ہے خیر الناسری اذین گرامی موسیٰ اور اس کے قوم کو دریا نیل کے کنارے پہ پہنچا ہاں جی تو موسیٰ کے قوم ڈر گیا بھائی ادھر سے دریا ہے نہ کوئی پل ہے نہ کوئی قسطی ہے کچھ بھی نہیں بہت بڑا دریا ہے سمندر کا قرآن نے اس کو باہر سے تعبیر کیا ادھر سے جو ہے فرون کے لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کرنے کے لیے سامنے پہنچتے ہیں تو ان کو کون بچائے گا جائیں ان کے دشمن کے ساتھ سے وہ خیر الناصرین ان کی مدد کو پہنچتے ہیں موسا دریا پہ آساں مارو موسیٰ نے باران جگہوں پہ آساں اور باران گلیاں پیدا ہو گئی دریا کو ہاں اور وہ آرام سے جو ہے نکل گیا تو موسا کی قوم کیونکہ خیر الناصرین نے ان کی مدد فرمایا اور پھر ان اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا یہ ہے خیر الناصرین رضا نگر میں ہمیں ان حقائق پر مدد ایمان لانے کی ضرورت ہے پیارے نے بھی تین سو تیرہ کے ساتھ جنگی ف... بدن میں دشمن کے مقابلے میں ایک ہزار سے زائد دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے اثا کہ جنگی وسائل بھی نہیں آتا پورا پورا تلوار بھی اصاف کے ہاتھوں میں نہیں تھا دشمن پورا اسلحہ سے لیس ہو گیا تھا لیکن اللہ نے آپ کو مدد فرمایا ہاں جی اور دشمن کے جو ہے ستر نفر واصل جانم ہو گیا ستر نفر کا نصیر پکڑا اور ان کے سارے مالد دولت دسمانوں کے قبضے میں آ گیا تو یہ خیر الناصرین ہے میں سب سے بہترین مدد کرنے والے کئی فرماتے ہیں خیر المنزلین خیر یعنی بہترین میزبان وہ جگہ جہاں انسان نازل ہوتے ہیں سفر میں جہاں وہ اترتے ہیں اس میں سب سے بہترین مجھے نہیں خیر بہترین میزبان بھی اللہ ہے اور کبھی فرمایا خیر القصیرہ سب سے زیادہ خیرات کا مالک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے قسم کی آیتیں قرآن پاک میں بہت زیادہ تو ان تمام آیتوں کو سامنے جمع کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے بھائی عدیق خیر تمام خیرات اے اللہ شیف اور سے قدرت میں تو ہی بہترین وارث میں تو ہی بہترین رشق دینے والا ہے تو بہترین فتح اور کوشائش دینے والا تو بہترین مدد کرنے والا اور تو بہترین میزبانی اپنے بندوں کا اور تمام خیر ان کا مالک بھی تیری ہی پاک ذات ہے ہیل خیر اذان گرامی اس مبارک دعا کے اندر ایک دنیا مطلب ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام خیرات اللہ ہی کی طرف سے ہیں ہاں جی لہٰذا بند مومن کو چاہے کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے اور ہر چیز کو اس ذات اس پاک ذات کے درکار سے مانگیں کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا بہترین وارث بہترین مددگار بہترین مہمان نواز اور ہر خیر کا دروازہ کھولنے والا اور صحیح مدلخذات ہے ہاں جی نہ اس پاک ذات کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی ہے یہ بڑا خوبصورت حقیقت ہے زین ہاں جی نہ اس ذات کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی ہے اگر کوئی کمزوری ہے تو ہم ہماری طرف سے کہ ہم مانتے ہیں نہیں اس کے درگاہ سے اسی علامہ رب کا نا طرف سے ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہے نہیں راکھ دہلاؤں کسے راہ رب منزل ہے نہیں ہاں کوئی مانگنے والا ہی نہیں تو ہم کس کو دے دیں اللہ فرماتے ہیں کوئی مانگے تو صحیح تو ہمارے جو ہے سخاوت کا جو چشمہ ہے وہ جوش میں آ جائے گا اور بندے کو ہر چیز دے دے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ذات کے اس کے خزانے میں نہ کوئی کمی ہے نہ اس کی درگاہ میں کوئی بخل اور کنجوسی پھر بندہ بس مانگتے نہیں مانگے تو اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے وہ فیاض مطلق ہے وہ نہایت کریم اور مہربان ذات ہے وہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے ہاں ہماری دعا میں واد میں یا مبتدین دین بنیا میں قبل استقاق یا یہ نعمتوں کو دینے میں پہل کرنے والے قبضے کی بندہ اس نعمت کا مستحق ہو جائے وہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا ہے وہ کسی کے مستحق ہوئے بغیر عطا کرنے والا ہے اب موجود ہم کتنے نعمتوں کا مستحق ہے ہاں جی مشتعم بہت سوات ہوتی ہے کہ نے کوئی نیکی کیا کہ اس کے کی بدلے میں ہمارے پوری وجود جو ہے بے جن کسی بدلے کے اس نے خلا فرمایا ہم کچھ بھی نہیں تھا ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمارے کوئی وجود ہی نہیں تھا اس نے خلا فرمایا ہمارے وجود سے بڑھ کر کوئی اور خیر ہے ہی نہیں ہمیں جو حیات نہیں تھے اس کی بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی خیر ہی نہیں ہے یہ سب اللہ کا اتائی ماہ سے لطف سے عنایت ماس ہے اور وہ اللہ جو ہے ارحم الراحمین ذات ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ذات ہے پس تمام خیرات کے ساتھ چشمہ وہی ذات پاک ہے اس نے اس پاک ذات نے اپنے جوات اپنے اور فیاض مطلخ ہونے کو ہمیں بھانی صحیح مدلہ ہونے تو جواد مدلہ ہونے کو کہ اس کی سخاوت کے لیے کوئی بہ وہ صحاوت بھی جیسا اس کی ذات بہر اللہ ساحل ہے اس کی حیات بھی باہر لا ساحل ہے اس کی سخاوت بھی اس کا کرم بھی اس کا لطف بھی اس کا رحم بھی اس کی مہربانیاں بھی بہر لا ساحل ہیں گرہ میں جس کا کوئی انتہا نہیں ہے حنج لہٰذا جو ہے اپنے جواد اور فیاض مدلا ہونے کو واضح کرنے کے لیے اپنے مقدس کلام میں فرمایا بیا کل خیر انقاء لاکھ السین قدیر سارے خیرات اس پاک ذات کے دست قدرت میں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہاں جی تو الحاظ ہم اس دعا میں جو ہے دے اللہ خیر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ تیری ہی دستے قدرت میں تمام خیرات ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے نبی پاک زبان مبارک سے اللہ نے اپنی جوات اور فیاض ملّ ہونے کے صفت کا ہمیں جو ہے علم دے دیا کہ تمام خیرات اس ذات کے ہاتھوں میں لہذا بند مومن کو چاہیں اسی کے دروازے کو خرکھٹائیں اور اسی کے اچھے صفات کو زبان پر لا کر اسی سے مانگیں اور اسی کا بندہ بن جائے اسی کا مانگیں اسی سے مانگیں اسی سے کھائیں اور اسی کا بندہ بھی بن جائے ایسا نہ ہو کہ ہاں جی کھائیں کسی کا گائے کسی کا ہاں جی یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی مضموم چیز ہے آپ کھائے کسی کا اور گائے کسی کا ہاں جی مداحث کسی کا کریں اور کھانا ریجے کسی کا کھائیں ہاں جی تو یہ جو ہے انصاف انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے لہٰذا جب تمام خیرات اللہ کی طرف سے تمام عنایتیں اللہ کی طرف سے ہیں ہمارے زندگی میں خیرات وہی اللہ ڈال سکتے ہیں ہمارے اولادوں میں خیرات وہی اللہ ڈال سکتے ہیں زندگی میں خیرات وہی اللہ تطا کر سکتے ہیں کل قیامت میں جنت کی صورت میں آپ اپنی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت میں تو کیا ہی اچھا انسان اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اسی کا فرموزار بن کے بیٹھیں اسی جی کے ہر ہر حکم بل لبے کہیں تاکہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اس کی خیرات جو ہے ہماری شامل ہار ہوتے رہیں دعا کرتے ہیں پرور نگاہ ہمیں ان دعاؤں کی حقیقتوں کو جان کر سمجھ کر پوری خلوص اور توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے درگاہ میں دس بے دعا رہیں اور اسی سے ہی خیرات مانگیں اسی سے ہی ہر خیر مانگیں دنیا کے لیے آخرت کے لیے یہ اللہ بھی خیر تمام خیرات تیری ہی دستے قدرت میں ہیں یہ اللہ تمام مومن ممنات مومن کے نیک توانوں کو پرخرمائے تمام ممنِ مومن مومنات کے مشکلات کو آسان فرمائیں تمام خیرات اے اللہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کون سی چیز خیرے کون سی شرح تو بہتر جان دے تمام خیرات ہمارے شامل ہر بھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور تو اور ہمارا بادشاہ آمین یا رب العلیٰ